بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحم والا نہایت مہربان ہے ان نا ارسل نانوحَََََََََََََََََََ علاقوں مى ہم نے بھيجا نور اس کی قوم کی طرف ان در قوم اكاكے ڈرا اپنے قوم كو منقبل عداب العلیم اس سے قبل کے آئے ان کے پاس آزاد دردناك اعلیٰ اس نے کہا یا قومی یا میری قوم انی لاکوم بے میں ہوں تمہارے لیے نذیروں ڈرانے والا مبین واضح عن احبود اللہ کی عبادت کرو اللہ کی ودو اور اسے ڈرو و عطی اور میری اطاعت کرو یو فر اللہ قم جنوبی قوم و بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ گن میں سے تم کو موخر کرے گا اجل اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت ادا جا آ جب آ جاتا ہے لا اخرو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا تم تعلمون کاش کے تم جانتے ہوتے کالا کہا ربی احمد رب ان دعوت قومی بے شک میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو یا بلایا ہے اپنی قوم کو لے لوں نہ دن کے وقت اور رات کے وقت قلم یزید پس نہیں زیادہ کیا ان کو دعائی میرے بلانے نے میری دعوت دینے نے اللہ پھرارا مگر بھاگنے میں وَإِنِّي انی اور بے شک میں پلّامہ ہوں جب بھی ان کو دعوت دی میں نے تو تاکہ تو بخشے ان کو جاو اساب ہوں انہوں نے کیا اپنی اگریوں کو فی آدانی ہی اپنے کانوں میں وسطو تھی ہوں اور سمیٹتی انہوں نے اپنے کپڑے بسرو اور وہ اڑ گئے ضد کی انہوں نے وس اور تکبر کیا استقبارہ تک بڑا تکبر سُمَّا پھر انی بے شک میں نے دعوتوہم بولایا ان کو یا دعوت دی ان کو جہارا کلند آواز سے سُمَّا پھر انی بے شک میں نے اعلنتو لہم خلن کھلا ان کو دعوت دیا اعلانیتا ان کو دعوت دی و اسررتو لہم اور پوشیدہ کیا ان کے لئے اسرارہ پوشیدہ کرنا یعنی پوشیدہ دعوت تو میں نے کہا طلب کرو کروکم اپنے بخشنے والا ہے کو موسرا دھار بارش یا بہت زیادہ برسنے والی بارش وہ یم اور مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ ونینا اور بیٹوں کے ساتھ وج اللہ اور بنا دے گا تمہارے لیے جناتن باغات وم اور بنا دے گا تمہارے لیے انہارا دریا مالاکم کیا ہے تمہیں لا ترجم اللّہ وکارا تم نہیں یقین رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی وقار کا یا تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے وقار عظمت سے وقد اس نے پیدا کیا ہے تم کو مختلف, مختلف حالات میں علم کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اللہ, ہو کیسے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے سبع ان سات آسمانوں کو طباء کا تہ اوپر دیچے نورا اور بنایا ہے اس نے اس میں چاند کو نور و شمسا کو من الر تمہیں زمین سے اگایا ہے نباتا اگانا یا پیدا کیا تمہیں زمین سے نباتا پیدا کرنا سما پھر یعیدوکم فیہا وہ تم کو لوٹائے گا اس میں ویو خریجوکم اور نکالے گا تم کو اخراجہ نکالنا واللہ جا علا لکم الاروہ اور اللہ نے ہی بنایا ہے تمہارے لئے الاروہ زمین کو بساتا بچھونا لی تسلوکو تاکہ تم چلو منہا اس میں سبولا فجاجہ کھلے راستوں پر سبولا راستے فجاج کھلے اعلان کہ ربی اے میرے رب انہ محرث ہونی بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے وہ اور پیروی کی ہے انہوں نے مل لم ایسے شخص کی جس نے نہیں زیادہ کیا اس, اس, کو مالو اس کے مال نے وہ والد ہو اور اس کی اولاد نے اللہ کسارا مگر کسانے میں نقصان میں تباکارو مکر قبارہ اور انہوں نے تدبیر کی تدبیر بہت بڑی وقال انہوں نے کہا لا تذرن آلیہتاکم نہ تم چھوڑو اپنے معبودوں کو الہوں کو ولا تذرن بدن ولا سواعن ولا یغوثا ویعوکا ونسرا نہ تم چھوڑو بد کو اور نہ سواع کو نہ یغوث کو نہ یعوک کو اور نہ نسر کو وقد اگلو قطیر تحقیق انہوں نے گمراہ کر دیا بہت زیادہ قو بالا تازی بھی اور نہ تو زیادہ کر بڑھا ظالموں کو اللہ بلالا مگر گمراہی میں مما خطی آتی ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے خلو نعرہ پس وہ داخل کیے گئے آگ میں فلم پس۔ نہیں پایا انہوں نے اپنے لئے من دون اللہ اللہ کے سوا انصارا کوئی بلدار وقال نوحن اور کہا نوحن ربی اے میرے رب لا تذر نہ تو چھوڑ علی الارضی زمین پر ملی القاخرین قاخروں میں سے دیارہ کوئی گھر یا کوئی رہنے والا انکا انتظرہم بے شک اگر تو ان کو چھوڑے گا عبادہ کا وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو والد یا لید اور نہیں وہ جنم دیں گے اللہ بگر خاجر کفارا سخت نافربان اور بہت زیادہ کفر کرنے والے آدمی کو ربی اہم رب اب لی بخش نے مجھ کو والی والی والدیا اور میرے والدین کو والد مند داخالہ بھئی دیا اور اس کو جب داخل ہو گیا میرے گھر میں مغمن ایمان کی حالت میں و المینات اور ممن مردوں اور عورتوں کو ولا تزیری ظالمینہ اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو اللہ تبارہ مگر ہلاکت